میرے پاس لوہے کے تختہ لاؤ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں ہے پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دیون کو یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اوان ڈیل دوں